اے طمع كل ان منهم اے يدخل نعیم کیا ان میں کا ہر آدمی اس بات کا لالچ کر رہا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا مشرقین مکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ہم ضرور جنت میں جائیں گے اسی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان میں سے ہر ایک شخص لالچ کرتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہوں نے اپنی روحوں کو شرک و معاشی کے ذریعے پلید بنا رکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گئے ہیں وہ تو ایک نطف حقیر سے پیدا کیے گئے ہیں پھر یہ تکبر کیسا وہ تو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے ہیں پھر وہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گی